ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الهمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم سل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ودرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله يوم خفيك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں حج کے لیے لوگوں کو بھیجا تو اس میں اس سے پہلے بھی جب یہ صلیحدیبیا کے لیے چلے تھے عمر قضاء کے لیے تو یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر وہاں قتال ہو گیا تو کیا نوعیت ہوگی چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے جو تھے وہ سارے ابھی غیر مفتوح تھے اور وہاں کے لوگ بھی حج کرنے آیا کرتے تھے تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا کہ اگر وہ حرم کی حدود کے اندر اور حرام مہینے کے اندر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو اور اگر وہ نہیں لڑتے تو تم ابتدا مت کرو یعنی مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر نہیں بھیجا جا سکتا تھا کہ وہ تمہیں قتل کرتے رہو تم قتل ہوتے رہو لڑنا نہیں اس لیے کہ چار مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں اور ان میں سے یہ کوئی ایک مہینہ کہا گیا کہ یہ جب سے ہم نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں پہلے دن سے یہ ترتیب تھی کہ بارہ مہینے ہوا کرتے تھے سال میں اس مین ہر بات اس میں سے چار مہینے تم نے محترم ٹھہرائے اور وہ حج کی وجہ سے تھا دو مہینے ایک مہینہ حج سے پہلے تھا پھر ایک مہینہ وہ جو جس میں حج تھا پھر ایک مہینہ اس کے بعد تھا تاکہ لوگ اپنے واپس قبیلوں میں پہنچ جائیں اور اس میں جدال نہ ہو اور اللہ کے گھر کا حج جاری ساری <تصفح> کافر یہ کرتے تھے کہ لڑتے لڑتے اگر حرام مہینہ آگے آگے محترم مہینہ آ گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جنگ جاری رکھو ہم اگلا مہینہ محترم ٹھہرا لیں گے یعنی وہ مہینوں کو چکر لگواتے رہتے تھے کہ چار کی تعداد پوری کرنی ہے ان میں سے کوئی سا مہینہ بھی آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے من نسی اور زیادت یہ جو نسی ہے کہ انہوں نے اصطلاح نکالی ہوئی ہے کہ جی ہم آگے مہینہ کر لیں گے چلو اگلا مہینہ تعداد پوری کر لیں گے تو یہ کفر میں اضافہ ہے باقی اور کچھ نہیں ہے شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا فرمایا پکی بات تو یہ ظال کا دین القیم فلاطل ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو یعنی جاتی کسی پر مت کرو تو یہ چار مہینے نہ جنگ ہوتی تھی نہ اس میں وہ ڈاکے ڈالتے تھے نہ اس میں کوئی کتاب ہوتا تھا بلکہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اسے ان مہینوں میں مل جاتا تھا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی گورنر کا خط آیا اور اس پہ ایک مہینہ لکھا ہوا تھا ربیع الاول ہے یا محرم ہے سوال یہ ہوا کہ یہ کون سا ربیع الاول ہے پچھلے سال والا ہے پچھلے سے پچھلے سال والا ہے مسئلہ تو یہ کہ مہینہ تو وہی ہے ربیع ہے لیکن اس کا سال کہاں ہے تو یہ سوچا گیا کہ بھائی اپنی ایک تاریخ بھی ہونی چاہیے ہماری تو اس کے لیے پھر صحابہ کی مجلس شورہ بلائی گئی اور وہ مجلس شعور اس کے لیے الگ سے کوئی سیٹے نہیں ہوتی تھی کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی بلکہ سب سے بہترین عمارت جہاں یہ مشورہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلاف راشدین کے زمانے میں اور اب بھی ہونا چاہیے وہ مسجد تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ حج پر تمام مالا کو بلایا کرتے تھے کہ تمام گورنرز جو ہے وہ حج پہ آئیں اور پھر وہاں منا میں جو دو تین دن ہوتے ہیں وہاں وہ پھر کچہری ان کی لگتی تھی اور لوگوں سے چونکہ حج پہ اس علاقے کے لوگ بھی آئے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اتنے بجے جو ہے وہ پیشی ہوگی فلاں علاقے کے گورنر کی اور وہ کارگزاری پیش کرے گا اس علاقے کے لوگ اگر کوئی اعتراض رکھتے ہیں اپنے گورنر پر تو وہاں آ جائیں اور بتائیں اور وہاں موقع پر اس کا ٹرائل ہو جائے گا احتساب ہو جائے گا تو اس طرح گورنر بھی سیدھے رہتے تھے اور وہاں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے کوئی کمی بیشی کسی میں وہ پاتے تھے تو اس کو وہیں معذور کر کے وہیں سے نیا گورنر اس کا تقرر ہو جاتا تھا کوئی خلا نہیں ہوتا تھا تو صحابہ نے پھر شورا قائم کی اور انہوں نے تین ایونٹس اس کے لیے رکھے گئے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت واقعہ معراج اور واقعہ ہجرت اعلان نبوت کو اس پہ جب بحث ہوئی تو اس میں کہا گیا یہ تو سارے رسولوں نے کیا ہے ہماری خاص کوئی خاصیت نہیں ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ ہماری تاریخ کا کی بنیاد بننا چاہیے جو دوسروں سے انوکھا ہو تو اعلان نبوت تمام رسولوں نے کیا ہے تمام نبیوں نے کیا ہے لہٰذا اس میں کوئی خاص خصوصیت نہیں واقعہ میں کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ اس میں پبلک کا یا اسلام کے ریاست کے قائم ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک ذاتی تجربہ ہے اس کے بعد واقعہ ہجرت جو تھا اس کو پھر لیا گیا کہ اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے اس لیے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے انوکھا ہونے پہ ایک یونیک ہسٹورین ایونٹ ہے یہ کہ جس کو غیر مسلم جو تحر... تاریخ دان ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ پہلی بار تھی کہ کسی نبی نے دعوت پیش کی محنت کی ہر طریقہ آزما ہے اور قوم نے اس نبی کو یا اس رسول کو رد کر دیا پھر اس رسول نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور قوم ہلاک نہیں ہوئی یعنی رسول جب ناکام ہو کر اپنی جگہ چھوڑتے تھے تو اس کے بعد ان کی قوم برباد کر دی جاتی تھی بجلی سے ہو زلزلے سے ہو ہَاؤں سے ہو سیلاب سے ہو پھر وہ رسول اس کے بعد اور کوئی مشن نہیں کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام بھی مکے آ تھے مکہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں بیت اللہ کی اصل گھر جو بنایا تھا انا الا بیتن وہ دے علامہ صلی سب سے پہلا جو لوگوں کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء نے اس کا حج کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے وادی محسر میں جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسا علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ یہاں سے گزر رہے ہیں یعنی آپ کو کلپ دکھایا گا باقاعدہ رسولوں کا کہ انہوں نے یہاں سے حج کیا کس طرح سے اور بہت سارے رسولوں کی نبیوں کی قبریں ہیں اس کے اندر اس شہر کے اندر یہ پہلی بار تھی کہ ایک رسول نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی دعوت میں کامیاب نہیں ہوتا جس نے محمد فیلڈ ایز اے پرافیٹ بحثیت پیغمبر آپ کی دعوت ناکام ہوگی جب آپ نے مکہ چھوڑا اس کا مطلب آباد ختم ہو گئی جس طرح لو علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑی تھی اس طرح ایک رسول بستی چھوڑ رہا ہے تو یہ کیا فیلڈ ایز اے پرافٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین لیکن بحیثیت ایک سیاست دان کے وہ کامیاب ہوئے ایک علاقے پر اقتدار قائم کیا پلٹ کر آئے قوم کو مسلمان کیا جو سردار تھے اس میں باغی وہ غزب بدر میں مارے گئے تھے تو یعنی ہجرت کے بعد ایک دم اس تحریک کا کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. <تصفح> یہ نظر آتا ہے مستشرقین کو جو غیر مسلم تاریخ دان ہیں انہیں ہمیں نہیں ہم اس کو فیز ون فیز ٹو کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دو ادوار ہیں پہلا دور مکی ہے دوسرا دور مدنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو یہ آپ کا فیلئر نہیں تھا آپ کی کامیابی تھی اور آپ بے حیثیت ایک ہیڈ آف سٹیٹ موو کر رہے تھے آپ جب مکے سے نکلے تو مدینے کے تاجدار کی حیثیت سے نکلے پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں نکلے آپ اور یہی اللہ پاک چاہتا تھا وہ تو کہتے فلائٹ ٹو مدینہ مدینہ کی طرف فرار کہا نہیں یہ فرار نہیں یہ ہجرت تھی وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ میں دعوت کی کا کام شروع ہوا وہ مکی دور میں ہی شمع جلی تھی بیعت اقبۂ اولہ اور ثانیہ جو ہے وہ مکہ میں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیعت مکہ میں ہوئی تھی شرائط مکے میں طے ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے بندوبست یہیں اس کی بنیاد جو ہے مدینہ کی وہ مکے میں پڑی اپنے جانے سے پہلے آپ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو بھیجا آپ نے سکھانے کے لیے قرآن حکیم مدینہ اپنے سے پہلے پھر جب آپ نے ہجرت کی یہ سارے واقعات اصل میں کہ کیوں اس کو صحابہ نے پھر چنا ایک تو یہ انوکھا واقعہ یعنی بالکل دو الگ ادوار ایسے صاف نظر آتے ہیں کہ بینا برزخ اللہ درمیان بالکل ایک برزخ نظر آتی ہے کہ یہ مکی دور ہے اور اس میں کہا گیا کہ اے دیا کم اپنے ہاتھ باندھ لو رسی سے نہیں اللہ کے حکم سے باندھ لو تمہیں کوئی مارے ستائے آگ میں جلائے تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا پلٹ کر جواب دینا ہی نہیں یہ پالیسی ہے اور یہ ایک دو چار دس دن کی بات نہیں ہے دو چار مہینوں کی بات نہیں ہے تیرہ سال ہیں یہ اس میں صحابہ کے ساتھ بھی پرسیکیوشن ہوا پھر یہ کہ جو غلام تھے ان کے ساتھ بھی جو مسلمان ہو جائے وہ پھر یہ کہ فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارچر کیا کانٹے بچھائے گئے سر پہ کچرا ڈالا گیا تالیاں بجائے گئیں بچے پیچھے لگائے گئے تو وہاں بالکل ہی الگ ایک ماحول ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اجازت دے دیتے کوئی انڈر گراؤنڈ جو ہے اپنا کوئی گروپ بنانے کی کوئی مسلح گروپ بنانے کی کوئی جہادی گروہ بنا دیتے آپ کے اکیلا دکیلا جو بھی سردار ملے تو میں بنو میاں میں سے یا بنو ہاشوں میں سے کافروں میں سے تو ٹکا دو ایک ایک سرداروں کا قیمتی تھا کہ نہیں پتا چلے اور یہ ڈر جائیں لیکن حضور گینگ بنانے نہیں آئے تھے انڈر ورلڈ قائم کرنے نہیں آئے تھے آپ اللہ کے رسول تھے آپ ایک دعوت لے کر آئے تھے اور اس دعوت کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے آپ ڈرا کر لوگوں کو ٹارگٹ کلرز سے دین کا نفاذ نہیں چاہتے تھے لوگ اس لیے داڑھی رکھ لیں لوگ اس لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے وہ ٹارگٹ کلنگ نہ ہو جائے کوئی مار نہ دے تیرہ سال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ کسی نے انہیں تفڑ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر پھر اسے مار دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں کی کہ شاباش میرا شیر ہے اور یہ کرد اور یہ ٹائگر ہے اور یہ چیتا ہے ہم نے فرمایا تمہیں کیا کہا گیا تھا اگر برداشت نہیں ہے مار نہیں کھا سکتے تو مکہ چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ جب اللہ مجھے غلبہ دے گا پھر آ جانا تا. یہاں ہاتھ باندھ کے رکھنے پڑیں گے جو ہی ہجرت شروع ہوئی ہے دورانجرت ایسا نہیں کہ وہاں جا کے حضور نے مسلح فوجیں کھڑی کر لی تھیں اور آپ نے ایٹمم بنا لیا تھا کہ پالیسی تبدیل ہو گئی تھی نہیں اب آپ رستے میں تھے کہ آیات نازل ہو گئیں اوزنا للذین یقاتلون الب عنہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا تھا اور وہ نہیں لڑ رہے تھے جنہیں مارا جا رہا تھا اور وہ نہیں مار رہے تھے آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے اناہ ہم اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا وہ ان اللہ علیہ نسر قدیر اور اللہ ان کی نصرت پر قادر دوران ہجرت آیات سورے الحج کی ہیں جو نازل ہوئی اور اس میں پھر مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مسجد حرام سے مسجد اقسا لے جانے والا رب آپ کو راتوں رات مدینے اتار سکتا تھا لیکن آپ نے انسانی سطح پر رہ کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات با برکت کے بہت ساری برکات ہیں جو ظاہر ہوئیں دستے مبارک سے آپ کے لعاب مبارک ڈالنے سے پانی کنویں کا ابل کر باہر نکل آیا حالانکہ وہ نیچے تارے کی طرح نظر آ رہا تھا تو آپ نے کلی کی اس کے اندر اور پھر وہ پانی جوش مار کے کنویں کی منڈیر تک اس طرح آیا کہ صحابہ کو رسی کی ضرورت نہیں پڑی پورے لشکر نے وہ ڈول بھر کے اپنے اور جانوروں کو بھی پانی پلایا خود بھی پیا محفوظ بھی کیا مجرد ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ایک پرات میں آٹا بنایا گیا کیت سالی کا زمانہ تھا پچیس ہزار کا لشکر مدینے کے باہر گھراؤ کیے ہوئے تھا سارے صحابہ کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پتھر یہ کیفیت تھی کہ جس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ شوہر نے جا کے کہا کہ حضور کی حالت دیکھی نہیں جاتی آپ کے نکات تاری ہو گئی یہ پتا نہیں کب سے فاقہ تھا حضور کے گھر میں تو اکثر فاقہ ہو جاتا تھا حضور روزہ رکھ لیتے تھے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں سارے مظالم سہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اقتدار کا چسکا ہوتا ہے مفادات کی جنگ ہوتی ہے مل بننے کی لالچ ہوتی ہے منافع کمانے کی لالچ ہوتی ہے یہاں مکے میں امیر تھے پتھر آ کے مدینے میں جب بیٹھا ہیڈ آف سٹیٹ بنے ہیں تو پتھر باندھے گھر کی حاطت نہیں مسجد نبی کے سہن میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں سامان کے دھر کے اندر فاقا ہے وہی کمبل آخر تک رہا ہے نہ صفحے آئے ہیں نہ قالین آئے ہیں نہ پردوں کی کیفیت بدلی ہے نہ ہجرے محلات میں تبدیل ہوئے کل کوئی انگلی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ محمد نے ساری جنگ اپنے مفادات کے لیے لڑی تھی آپ نے صدقہ اور زکات اپنی نسل پر حرام کر دی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مفادات کے لیے کیے ایک یہ پہلو بھی ہے تو آر یہ کر رہا تھا میں کہ آپ کی برکات کے ڈھیر لگے ہوئے ایک ان کا ایک بکری کا بچہ اور تو گھر میں ہے کوئی چیز انہوں نے اسی کو ذبح کرو اور حضور کو کان میں کہنا کہ آپ دو چار بندے جو بھی آپ مناسب سمجھے ساتھ لے ہیں اس لیے چھوٹا سا بکری کا بچہ اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا ہے انہوں نے آ کے کان میں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جابر نے ہماری دعوت کی ہے اور آپ لوگ تیاری کریں ان جب گھر والی کو بتایا میں نے تو حضور کے کان میں بتایا تو انہوں نے لشکر میں اعلان کر دی انہوں نے کہا پھر حضور جانے اور لشکر جانے اب ہمارے پاس تو جو تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا آپ نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں آٹے میں سے بھی کچھ نہیں نکالنا اور ہانڈی میں سے بھی کچھ نہیں نکالنا آپ تشریف لے گا اور اپنا اپنا لوہا مبارک آپ نے اس میں ہانڈی میں آٹے میں مکس کیا اور فرمایا کہ اور بھی روٹی پکانے والیاں منگوا لو روٹیاں پکتی رہیں لشکر کھاتا رہا ہانڈی میں سے نکلتا رہا آپ نے فرمایا تم نے ہانڈی میں جا کے دیکھنا نہیں سارے لشکر نے کھا لی آخر انہوں نے کہا کہ پیچھے دیکھوں تو صحیح بچ اتنی ہانڈی تھی جتنی انہوں نے رکھی برکت کھائی گئی تھی ان کی ہانڈی سلامت تھی آپ نے فرمایا پھر عورت عورت ہوتی ہے نہیں رہ سکی ورنہ اس میں سے جب تک نکالتی رہتی نکلتا رہتا حضرت کبھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک چھوٹی سی وہ جو تھیلی ہوتی ہے اس میں کھجوریں ڈال کے دی اور کہا کہ اس میں سے کھا لیا کرنا گننا نہیں حضرت ابی ہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس میں سے کھاتا بھی رہا میں اس میں سے صدقہ بھی تیرہ ساڑھے تیرہ من کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا اس میں عثمان اس غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بغاوت پھیلی ہوئی تھی تو وہ مصر سے شام سے آنے والے بدبختوں میں سے کسی نے ان سے وہ چھین لی تب تک وہ ان کے پاس تھے اور اسی میں سے کھاتے تھے برکات آپ کی بے شمار تھی لیکن جہاں تک تحریک کا تعلق ہے وہ انسانی سطح پہ رہ کے لڑی گئی یعنی تیر مارا گیا تو حضور کو تیر لگا ہے تلوار ماری گئی ہے تو حضور کو تلوار لگی ہے ماتھا شک ہوا ہے دندان مبارک شہید ہوئے خون ہے, ہے. تاہم میں پتھر مارے گئے نشانے پہ لگے ہیں جوتیاں جو ہے وہ خون میں ڈوب گئی ہیں ایسا نہیں کہ حضور کو پتھر نہیں لگا اور وہ کہیں سبحان اللہ بھائی یہ اللہ کے رسول پتھر کیوں لگتا ہے اس لیے کہ قیامت تک اب آنے والوں کو یہ کام کرنا اور پتھر کھانے لوگ کہیں گے جی حضور تو یہ اس لیے حکم دے گئے تو انہیں کیا پتا تھا پتھر لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں تو اللہ نے بچایا ہوا تھا ہر عذیت جو کسی کو دی جا سکتی ہے وہ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانی سطح پہ رہ کے بدر میں کتنے گھوڑے تھے دو گوڑے تھے آپ انسانوں کے نہیں جنات کے بھی نبی تھے آپ نے جنوں سے نہیں کہا کہ یار گھوڑے بدماش کر دو دس بیس تیس سو ہزار جنوں کے لیے کیا مشکل تھی کافروں کے اٹھا کے لے آتے نہیں جنگیں جنات کی مدد سے نہیں جیتی جاتی نہ لڑی جاتی ہیں شیطان جن تھا اسے معذول کر کے اس کا چیپٹر کلوز کر کے جنات کا اللہ نے ہمیں چنا تھا اب ہمارا جنات سے مدد طلب کرنا اللہ کی توہین ہے صلی بک کافی عابدہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے پتھر بندہ جنات سے نہیں گا روٹی لیا انسانی سطح پہ رہ کے پلاننگ کی ہے سوچا ہے آنا مدینے تھا نکلے یمن کی طرف ہیں کہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ مدینے میں بات ہو چکی اور مدینے والے انتظار کر رہے ہیں وہ سیدھا رخ کریں گے مدینے کا الٹے رخ گئے اور آگے تین دن چھپے رہے ہیں اور گھوم پھر کے پھر آئے سمندر کے کنارے کنارے پہلے اونٹ لیا ہے پہلے گائڈ کا بندوبست کیا ہے پہلے طے کیا کہ کہاں پڑاؤ کرنا ہے گارے سور پہلے چنی گئی ہے کوئی اچانک نہیں کھڈا نظر آیا اور کہا یہاں جاؤ جگہ طے کی گئی ہے ہم نے گارے سور میں رہنا ہے اتنے دن رہنا ہے اتنے دن کون ہمیں وہاں پہ فیڈ بیک بھی دے گا ان کی سرگرمیوں کی خبر بھی دے گا اور ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا ایک صاحب آتے ہیں آ کے بکریاں اپنی لے کے آتے ہیں وہاں پہ بکریاں چھوڑ دیتے ہیں یہ دودھ پی لیتے ہیں اور وہ ستو وتو جو بھی ہے وہ گھر سے لے آتے تھے ساتھ خبر بھی دے جاتے تھے کہ وہ آج یہ افواہ پھیلی ہوئی آج یہ آج بریکنگ نیوز ہے اس طرح سے کر کے یہ ساری پلاننگ تھی تو آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے پہلا آپ کا آرزی کے عام تھا ایک محلم ایک آرزی قیام ہے ڈیڑھ مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں تو وہاں تھوڑا آرام کرنا ہے قیام کہاں کا مسجد کبا والی جگہ جہاں دو نفل عمرے کے برابر اظہر ہے اشراک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نہیں اشراک پڑھنے اکثر مسجد کبا تشریف لے جاتے تھے تو پہلی جو وہاں بنیاد بنائی گئی وہ ایک مسجد مسجد اس امت کا محور ہے مرکز ہے پھر آپ جب آگے تشریف لائے تو بھی مسجد یعنی حضور کے قیام سے پہلے مسجد کی فکر کی گئی ہر محلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے یہاں اتریں ان کے یہاں قیام کریں ان کی عزت بڑھے اب اور خزرج آپس میں ان کی نسلوں سے دشمنیاں تھی صدیوں کی اس میں ایک فریق جو ہے وہ تو ببلی مارے گا لو جی حضور کو حوث نے اتار لیا حضور کو خزرج نے اتار لیا دوسرے والے پھر جیلس ہو جائیں گے یار ہماری تو بےزتی ہوگی ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا یہ بیس چھوڑ دو میری اونٹنی کو چھوڑ دو انہیں ہاں معمور ہے اس کو حکم دے دیا اس نے کدھر جانے اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی اونٹنی پر بھی وہی ہوتی تھی. جب غزوہ سلح حدیبیہ ہوئی آپ گئے عمرہ تو قزا پہ تو بلکہ عمرہ پہ پہ پہ پہلی دفعہ عمرے کی نیت سے تو میدانے میں بیٹھ گئی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ اس کا رخ مدینے کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتی مکے کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتی اور مارتی اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑ رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ کسوہ جو ہے یہ باغی ہو گئی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کس نے نہ اس کی عادت ہے باغی ہونے کی نہ یہ باغی ہوئی ہے ہاب بس ہاب اسے اس نے روک لیا جس نے ہاتھی کو روکا تھا وہ نہیں آگے جانے دے رہا اس کی مرضی یہ ہے کہ جنگ نہ ہو اس میدان میں مجھ سے کسی گنا کا تقاضا نہ کریں مکے والے باقی جو بھی شرائط کہیں گے میں مان لوں گا ان پر سلا کر لوں یعنی یہ میرے رب کا حکم ہے کہ سلاح ہونی چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مزاج شناس ہوتا ہے وہ رمز کو سمجھ جاتا ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے اور جب اس پر شرائط آئیں تو بظاہر یوں لگتا تھا کہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف ہے آپ اس سال عمرہ نہیں کریں نہیں کریں گے بھائی دروازے پہ آئے ہیں کتنی بڑی بیچتی ہے ناک کٹ گئی ہماری مراہ کرنے آئے تھے کاج نہیں کریں گے تم عمرہ نہیں کرو اس سال اگر تم نے کیا تو ہماری ناک کٹ جائے واپس جاؤ اگلے سال آ جانا تو یہ محمد بن رسول اللہ کیوں لکھا آپ نے محمد رسول اللہ اگر مان لے آپ کو اس لیے کہ جو چیز لکھی جاتی ہے کاغذ کے اوپر وہ ہوتی ہے جسے دونوں فریق مانتے ہوتے ہیں اس میں کسی ایک فریق کی پرسپشن نہیں لکھی جاتی یہی ہوا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ اور جی محمد بن عبداللہ اللہ پر اتفاق کرتے ہیں آپ لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے ہمیں اس پر کوئی اتفاق نہیں اب لکھنے والے نے محمد رسول اللہ لکھ دیا تھا آپ نے ان سے کہا کہ یہ کاٹ دو محمد بن لکھ دو آپ نے فرمایا اگر جہ تم مانتے نہیں ہو لیکن اللہ کی قسم میں رسول ہوں مگر سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں ٹھیک سچی بات ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ رسول اللہ کاٹ دو آگے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کروں گا آپ نے فرمایا علی ایک دن آئے گا تجھے کرنا پڑے گا معاہدہ لکھا جانا کہا یہ وہ معاہدہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور امیر معاویہ کے درمیان طے پا ہے تو اگر امیر المومنین مان ہم حضرت علی کو تو لڑائی کی ضرورت کیا یہ معاہدہ پھر کیوں کریں ہم مسئلہ کیا ہے مسئلہ لوگ ہے پھر لکھو ہم علی بن ابھی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان یہ معاہدہ تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سچ کہا تھا کہ علی ایک دن تمہیں کرنا پڑے گا کافر مسلمان ہو کر مکے گیا تم واپس کرو گے اسے ہمیں لیکن تمہارا کوئی بندہ مرتا دو کہ واپس آ گیا مکے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے ٹھیک صاحب نے کہا یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا جو مسلمان ہو جائے گا اللہ اس کا رستہ نکالے گا جو مرتا دو کے واپس چلا جائے گا ہم نے اس کا کیا کرنا ہے بھائی ہمارے کس کام کا ہے وہ تو ساری شرائط بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان دب کے مان کے تو پھر سلاح کر رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا ان فتح نہ فتح ہم مبین نبھی ہم نے آپ کو ایسی ویسی فتح نہیں دی ہم نے آپ کو فتح مبین دی سور فتح اسی وقت نازل ہوئی اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا آج وہ معدہ موجود ہے نہیں اس کاغذ پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ مٹایا گیا نا ہم وہاں لکھیں گے رسول اللہ جہاں قیامت تک چلے گا واقف بلّاہ شہید محمد ال رسول اللہ اللہ, اللہ کافی آئی گواہ دینے کے لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہے ان مکے والوں کی گواہی کی ضرورت نہیں انسانی سطح پہ رہ کے صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا ہے کیا ہم حق پر نہیں کہا ہم اکبر ہیں وہ باطل نہیں کا باطل ہے کیا کہ ہمارے شہادات جنت میں نہیں جائیں گے جائیں گے ان کے مردود جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جائیں گے پھر آپ نے یہ کیا کر لیا آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے ذمے اللہ کی بات ماننا واجب ہے اب یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہی سوال کیا اور آپ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنا فلہ تھے آپ کا مزاج اللہ کے مزاج سے بالکل مطابقت کر گیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فنا فر رسول تھی ان کی سوچ ایسی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا پرنٹ ادھر سے نکر ٹھیک وہی الفاظ استعمال فرمائے فرمایا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ذمہ صرف اللہ کی بات ماننا ہے ہم مشورہ دے سکتے ہیں ہم ان سے بات منوا نہیں سکتے ہماری نجات ان کے تباہ میں ہے انسانی سطح پہ رہ کے آپ نے کام کیا اور سلح حدیبیہ کے بعد سات سالوں یعنی سات ہجری میں آپ نے مکہ فتح کر لیا دو سالوں کے بعد آپ دس ہزار کا لشکر لیے مکے کے دروازے پہ کھڑے تھے اللہ نے یہ کہہ کے کہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ جو تمہارے اندر ہے باہر ہے آگے ہے پیچھے ہے وہ سب معلوم ہے کسی نے کہا جی وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا فرمایا اللہ اپنے نبی کا خواب سچ کر دکھا گل خلن المسد الحرام ان شاء اللہ محلے کی نہ رو سکوں اب تو تمہیں خوف تھا نا تم حج اطمینان سے نہ کر سکتے تم داخل ہو گئے اور تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا اور یہی ہوا اگلے سال مکے والے مکہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے اور مسلمانوں نے بڑے سکون کے ساتھ پھر حج بھی کی اور زیارتیں بھی کی وہ جو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مکہ ان کے گھر ان کے کھیت ان کی وہ وادیاں جہاں وہ بکریاں چلایا کر وہ ان کے لیے زیارتیں تھیں نا اس حالت میں وہ حاج عمرہ کرتے اور واپس آ جاتے کبھی ان جگہوں پہ نہ جاتے خطرے کی وجہ سے اللہ نے کہا بے فکر ہو کہ تم کرو تو یہ فتح مبین تھی کہ مکے والوں نے آپ کو ایک ایسی قوت تسلیم کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا یہ معاہدہ ہونا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ جو چاہے وہ مدینے والوں کے ساتھ یا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے جو قبیلہ اور جو چاہے وہ مکے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گویا یہ دو میور بن گئے پورے عرب میں جیسے سپر پاورز تھیں نا وارسا پیکٹ تھا اور نیٹو تھی جو چاہتا تھا اس میں شامل ہو جاتا جو چاہتا تھا ادھر ہو جاتا تھا اس طرح دو قوتیں وجود میں آ گئی جو قبیلہ چاہے وہ اپنے تحفظ کے لیے مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائے یا مدینے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے اس صورت میں ان پر بھی اس معاہدے کی شرائط لاگو ہو جائیں گی جو ان میں سے کسی قبیلے پر وار کرے گا وہ اس معاہدے کو توڑ کے وار کرے گا اور یہی ہوا اسی وجہ سے اس معاہدہ ٹوٹا پھر تو یہ جتنی بھی یہ معاہدے ہوئے جتنی بھی چالیں ہوئی آ کے بالکل آپ دیکھیں نا ایک ہی سال ہوا تھا ایک سال سے بھی کم ہوا تھا کہ یہ 25 ہزار کا لشکر مدینے کو घेरे खड़ा था غزوہ احزاب میں نفسیاتی طور پر مسلمان دباؤ میں تھے انہیں ہوا نے اوکھاڑ پھینکا یہ با کے چلے آئے لیکن ایک متزلزل تو ہو جاتا ہے بندہ اتنی بڑی قوت ا کے گھیر کے کھڑی تھی جب وہ وہاں سے ریٹریٹ ریٹ ہوئے تو اپ نے فرمایا لن تاخذوکم القریش بعد عام امہذا قریش اس سال کے بعد کبھی تم پر اب چڑھائی نہیں کر سکو یہ پیک تھی ان کی والا کن اب تمہاری باری ہے تم حملہ کرو گی یہ ہے ذہانت بصیرت دانش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی نبز پہ ہاتھ ہے کہیں آپ کو جذباتیت تیئیس سالوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی دشمن نے مشتعل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھوا سکے وہ جس پہ بعد میں پچھتاوا ہو کے میں نے اشتعال میں کیا کر دی ہے ایسے ہی آئیڈیل نہیں بنایا اللہ پاک نے تھے آئیڈیل وہ رسولوں کے رسول تھے آپ کی مثال نہیں ملتی وہ جو حسان ابن صابت رضی اللہ تعالی حضور کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کھڑے ہو کر یہ شیر پڑے تھے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ جیسا بہترین سیرت والا کسی ماں نے جنا نہیں آپ تو یوں بے عیب پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بنوایا ہو آرڈر دے کر اپنی پسند کا بھر رہا امین کو لے آئے کا انا کا خولک بندے کو حسرت ہوتی یار میری ناک تھوڑی سی پتلی اگر ہو جاتی میری آنکھیں تھوڑی سی موٹی ہو جاتی میرا ماتھا تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا میرے دکھ پچھتاو بندہ دیکھتا اور ہے کہنا بھی تو محسوس کر لیتا کہ فلاں مجھ سے زیادہ خوبصورت میں آپ کی تو مثال نہیں لم ترآن ان قطاب جیسچ ج کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اگر اس میں مبالغہ ہوتا تھا تو حضور کہہ دیتے تھے نہیں nah, یہ بات مت کرو وہ انصار کی لڑکیاں گا رہی تھیں حضور تشریف لے گئے تو وہ کس شادی پہ گیت گا رہی تھی پتا چلا اللہ کے رسول آئے ہیں تو وہ حضور کی نعت پڑتی ادھر بھی آ گئی انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر وہ رسول ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول میں یہ مت کہوں وہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو وہ حضور کی تعریف ہی کر رہی تھی لیکن جہاں غلو تھا وہاں آپ نے روک دیا اس کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے تھے یہ کیا کہہ رہی ہیں جہاں دیکھا کہ غلط ہے آپ نے فرمایا یہ مت کہو آپ نے نفس امت کی وہ جو اپنا گروہ تھا مدینے والا ان کو وہ نفسیاتی جو اثر تھا امپیکٹ تھا اس جمیت کا دشمنوں کی جمیت کا اس کو توڑنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ اسٹیبلش ہو جاتا اگلے سال مکے کے دروازے پر معاہدہ کیا کافروں کے ساتھ اسلح بھی ساتھ نہیں ہے ہر بندے کو صرف ایک تلوار کی اجازت تھی کوئی اسلح بھی اتنا نہیں ہے مکے والوں کے تو گھر بڑے بڑے ہوئے تھے اصل سے ہوم کراؤڈ تھا وہاں ان کے گھر تھے وہاں سپلائی لائن ان کی محفوظ تھی یہ تو بندے بندائے ان کے سامنے گفٹ تھے کہ جنہیں تم مٹانے مدینہ گئے تھے اور مہینوں رسوا ہو کے آ ہو وہ تو تمہارے لیے خود آسان شکار بن کے آ گئے. مٹا دو انے. چودہ سو ہی تھے نا الٹا نفسیاتی اثر پر جو یہ ڈرے ہی نہیں یہ تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ابھی ہم نے وہ کپڑے نہیں دھوئے گا سوائے حزاب والے اور یہ آ کے مکے کے دروازے پہ بیٹھ گئے وہ پریشر میں آ گئے یہ ہوتی ہے جنگ یہ ہوتا ہے نفسیات کو جاننا اور ہم نہ داں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہمارے اکثر فیصلے اس قسم کے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پر رہ کریے جی دو جوت کی تو ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک نظریے کے لیے مکے جیسا شہر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس نظریے کو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ ہجرت کا پہلا سبق ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے یہ سعودیہ والوں نات سنی ہوئی ہے اس لیے چھاپے مارتے ہیں پہلے ہی کہہ کے آتے ہیں واپس نہیں آئیں گے وہ مکے میں رہ کے صحابہ مدینے سے نکلے دنیا میں پھیل گئے ترکی تک ان کی قبریں چائنا کے صوبوں میں ان کی قبریں ہیں کیوں نکلے وہ یہ سبق یہ بٹن یہ چابی کس نے دی تھی ہجرت نے دی تھی کس دین کے لیے نکلنا پڑے گا تم نکلو گے کون نکلے گا تم جاؤ گے یہ پیغام یہ شمع یہ بجنی نہیں چاہیے اس کو جلنا چاہیے اس کو آگے جانا چاہیے تو ٹائم گین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اصل قوت اسلحہ نہیں ہے اس کا پیغام ہے یہ اتنا قوی پیغام ہے کہ دشمن اس سے خوفزدہ ہے خود ہمیں نہیں پتا بچہ پستول اٹھا کے آ جائے نا تو اس کو کچھ نہیں وہ اس کو کھلونا سمجھ رہا تھا پسینے والدین کے چھوٹ جاتے ہو یہ کیا ہو گیا کہاں سے اٹھا کے لے آیا یہ دنیا اس پیغام سے خوف زدہ ہے اتنی اس کے اندر کشش ہے اس کا نام پیس ہے اس کا کام پیس ہے اس کی دعوت پیس ہے یہ تو سلامتی سلامتی یہ تو سٹارٹ ہی السلام علیکم سے کرتا ہے خی کے جذبے سے کرتا ہے یہ پہلی بات اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا میں گئے آپ نے انسانی تاریخ کا پہلا تحریری آئین لکھوایا وہ جو پہلے حوالے دیتے ہیں نا رومنز لا گئے رومنز کے زمانے میں جو بھی آئین لکھے گئے ہیں وہ آئین نہیں تھے وہ شرائط تھیں اپنے کنگ کی وفاداری کی اس میں یک طرف حقوق تھے کہ تم نے کنگ کے لیے یہ کرنا, یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اس کا کوئی ذکر نہیں وہ عمرانی دستاویز نہیں ہے وہ حکمرانی کا منشور ہے طے کیا گیا ہے کہ مدینہ ایک ریاست ہے جس میں مختلف مذاہب رہتے ہیں یہ پہلی چیز تسلیم کی اور ہر مذہب اپنی پریکٹس میں آزاد ہے کسی پر کوئی جبر نہیں یہ لکھا گیا عیسائی اپنی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کر لیں مدینہ کی ریاست کو کوئی اعتراض نہیں ہمارے پاس بالکل نہ لے کر یہود اپنی فقہ کے مطابق فیصلہ کر لیں چاہے سزائے موت کا کر لیں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہیں کرے گا یہ ان کا دینا وہ جانے ان کا کام جانے بحثیت شہری سارے برابر ہیں یہ الفاظ لکھے گئے مدینہ کے شہری دوسروں سے ممتاز ہیں ان کے حقوق برابر ہے بحثیت شاعری ان کے حقوق برابر ہیں اگر یہ اپنا ڈسپیوٹ اپنی کتاب کے مطابق حال نہ کر سکے اور ہمارے پاس آ گیا تو ہم ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پھر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اگر وہ اپنی کتاب کو رسوا نہیں کرنا چاہتے اپنی کتاب کی شان بڑھانا چاہتے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم ان کی کتاب کو عزت نہیں دیں گے ہم اپنی کتاب کو عزت دیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے اگر ہم مسلمان اللہ رسول کو عزت دیں کتاب اللہ کو عزت دیں ہم گھروں میں مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے فیصلے اللہ رسول کے حکم کے مطابق کر لیں تو عدالتیں ویران ہو جائیں کہ نہیں ہوں کچہریاں آباد ہیں مسجد غیر آباد ہیں اجڑی پڑی ہیں کیوں اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ دوسرے کو رسوا کرنا چاہتا ہے وہ ان کی بہو بیٹیوں کو عدالت میں پیش کروانا چاہتا ہے وہاں ان پہ جرا کروانا چاہتا ہے اور کہتا جی کھچ ترو کرو اور اس کو پتہ نہیں کھچ ترو ہوگی تیرے ایمان کا کیا بنے گا ایک عدالت تمہارے اپنے اندر قائم نہیں ہے؟ وہ تمہیں کیا کہتی اس کا فیصلہ کیا ہے تم غلط ہو تم نے نہیں مانا تم نے اپنے ضمیر کی نہیں مانی اللہ رسول کی نہیں مانی تم نے اپنی ناک کی خاطر کا کہ فلارو سواؤ دینا یہ سارے مسئلے ہمارے اپنے ساتھ ہیں ہم اگر اسلام پر نہیں چلنا چاہتے ہیں، ہم نے کس نے روکا چلنے سے سو میں سے اٹھانوے پر ہم چل سکتے ہیں دو پر نہیں چل سکتے ہم اس دو کو بہانا بنا کر اٹھانوے بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیمت کے دن ان پر ڈال دیں گے کہ حکومت نے نافذ نہیں کیا تھا ڈھرنا جی. ناکام ہو گیا تھا جی. اس لیے ہم اسلام پر نہیں چلے سچ بولنے سے کون روکتا ہے پورا تولنے سے کون روکتا ہے پردہ کرانے سے کون روکتا ہے نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے روزہ رکھنے سے کون روکتا ہے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے کون روکتا ہے کے حقوق سے کون روکتا ہے کہ اس کے گھر میں سالن باد بی سو چوالیس نافذ ہے اٹھانوے فیصد پر ہم عمل کر سکتے ہیں اٹھانوے فیصد پر عمل کریں تو وہ باقی دو فیصد اس میں ویسے ہی گل مل جائے مسئلہ ہی حال ہو جائے وہ مجبور ہو کے دو فیصد ٹھیک ہو جائے تو وہاں حقوق برابر دیے گئے انڈیا میں کہا کہ مسلمان اپنے فیصلے خود کر لیں انڈیا میں آئلی قوانین فری ہیں، آزاد ہیں کوئی پابندی نہیں مسلمان اپنے فیصلے طلاق کی کر لے جس کے... لیکن ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم اپنے آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے یہی بات مدینہ کے مساق میں لکھی تھی اگر مسلمانوں کو اپنے دین کی فکر ہے عزت کا خیال ہے تو فیصلے کر لو کتاب اللہ کے مطابق ہماری ہائی کورٹ میں آ کر سپریم کورٹ میں آ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے لاف دی لینڈ پھر ہمارا ہو کر تمہیں قرآن پیارا تھا تو کر لیتے فیصلہ گھر میں اس کے مطابق لیکن ہماری عادت ہے دو سگے بھائی نہیں راضی ہوں گے ماں منتے کر لی باپ سمجھا رہا ہے نہیں مانے گا وہ جانا ہے جی چیئرمین صاحب کی کوٹھی پہ جانا ہے وہاں جائیں گے وہ ایک کو بھی گالیاں دے گا دوسرے بھائی کو بھی گالیاں دے گا اور گا اٹھو ملو آپس میں اٹھ کے جفی مارنے کے اور فخر سے بتاتے پھریں گے میں نہیں سولہ ہو گئی چودھری صاحب دی کو ہوئی ڈیرے تھے ہوئی یہ ہماری نفسیات ہے ہم اللہ کا فیصلہ ماننے میں عزت نہیں محسوس کرتے ہم کہتے ہیں چودھری کی اویلی میں ہم نکاح وہاں کرتے سرگودا میں ہم گئے میرے کزن کی شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ہمارے لمبردار صاحب کی بیٹھک میں نکاح کرانا ہے تو نکاح خان جو ہے وہ آپ سے لے گا تین سو اگر آپ مسجد میں ہم نے کہا مسجد میں ہم کریں گے اگر آپ مسجد میں کریں گے آپ کو سات سو دینا پڑا ہم نے کہا بھائی صاحب تم آزار لے لو لیکن نکاح مسجد میں کریں گے کوٹھی میں نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمیں حکمیہ دیا گیا ہے نکاح عبادت ہے یہ کوئی دور جان کے ہٹ سنانے کا موقع نہیں ہے یہ عبادت ہے جس طرح نماز فرض ہے نکاح فرض ہے جس طرح کی مسلح اللہ کا حکم ہے وہ جلو حافل مساجد نبی کا حکم ایسے مساجد میں کرو اب دیکھتے نہیں ملکہ کا نکاح بھی جا کے کہاں ہوتا ہے چرچ میں ان کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے چرچ کو عزت دی ہماری مسجد کو رسوا کر دی اپنے مولوی کو فادر کہا ہمارے کو ڈی گریڈ کر دیے اپنے چرچ کو عزت دی ملکہ بھی نکاح چرچ میں کرتی ہے محل میں نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں لوگ جنازہ تھوڑا ہی ہے ہم نے ایک مجلس میں کہا کہ نکاح مسجد میں کریں گے تو پر سے پیچھے دوسرے اللہ والا, والا اسی کڑی کا جنازہ پڑھانا ہے کہا بھائی نہیں جائے گی لڑکا جائے گا لڑکی کا والد جائے گا وہاں پہ ایجاب و قبول ہوگا جو میں کے بعد اللہ پاک برکت دے گا اللہ کے گھر میں ہوگا میساک ہے سوشل کنٹریکٹ ہے یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے یہ تو ہم خود نہیں چاہتے یہ منافقت ہے کہ ہم ساری دنیا میں آگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم پوری دنیا میں نائجیریا کے بوکو کو حرام سے لے کر دہشت داش گردوں تک اور ہمارے یہاں ہم. کہ اسلام ہم نے نافذ کرنا اسلام چیز کیا ہے کوئی ایٹم بم ہے جو تم کو راغ دو گے اسلام ماننے کا نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے یہ تیرے اندر سے شروع ہوتا ہے تو ہی نہیں ماننا چاہتا تو کوئی نہیں منوا سکتا تو منافق دنیا کو بنا دو گے مومن نہیں بنا سکتے ہم نے دنیا کو آگ اور خون سے بھر کر رکھ دی ہے اسلام کے نام پر بدنام کر کے رکھ دی ہے وہ نبی جو کہتا ہے کہ جب تم چل رہے ہو بازار میں یا مسجد میں تو تیر کو اس کے منہ کی طرف سے نوک والی طرف سے پکڑ کے رکھو کسی کو لگ نہ جائے مساجد اڑا دیتے ہو نمازیوں سمیت کیا تعارف ہے اسلام کا وہ نبی جو عبداللہ ابن اب کو قتل نہیں کرواتے حالانکہ وہ آجبل القتل تھا اس کا ایک ایک لفظ جو قرآن نے کوٹ کیا ہے اسے کافر ثابت کرتا ہے سورج توبہ میں بار بار اللہ نے کہا لا ضرور قد کا فر تو زرمات پیش کرو تم کو کر چو لیکن کلمے کا آپ دیکھیں کلمے کی توقیر دیکھیں اس کی عزت دیکھیں کہ یہ کلمہ تھا جس نے اس کی گردن نہیں مارنے دی اور تم نمازیوں پر اس گاروں کو اڑا کے رکھ دیتے ہو عمر فاروق رضی اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بول قتل نہیں ہے آپ نے فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کلمہ گو کو مارتا ہے اسلام کا یہ نقشہ پیش کریں گے ہم دنیا کے سامنے اس وقت تو نہیں اب تو میڈیا اتنا ہمارے گھروں میں آ چکا ہے تو وہ ایک دفعہ کلپ محفوظ ہو جائے بار بار وہ آپ کا تعارف کرواتے ہیں یہ اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے ہیں پہلے اندر کے بت توڑے ہیں تیرہ سال بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑی ہے تین سو ساٹھ بت تھے اندر جو سین میں تو ان کو چھوڑے آپ کوئی ادھر سفا مروا بھی محفوظ نہیں تھا ہر طرف بت بکھرے پڑے تھے نہیں توڑے یہ جہاں پہلے گھستے ہیں وہاں سنسار کرنا ہاتھ کاٹنا امارتیں اڑانا آلو جی اسلام آگے جی. پہلے دماغے سے پتہ چل جاتا اسلام آگے یہ تعارف ہے اسلام کا پہلے اندر کے بت توڑے ہیں پھر باہر کے بت توڑے اور اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں میرے نبی نے کام کیا یہ نبی کی دعوت کی برکت ہے کہ وہاں پھر پنپا نہیں ہے یہ. توحید رہی آج بھی خالش تو یہی ملے گی باقی تڑکا لگا ہوا ہے کئی فرائی ہوا ہوا ہے کئی ہم لیٹ اس کا بنا ہوا ہے توحید کا خالش تو یہی ملے گی یہ برکت ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ان پتھروں کی جو تاخ میں کھائے گئے اس کے لیے تو وہ پہلا عمرانی میدا باون شکے ہیں اس کی جس میں ان کو برابر کا حق دیا گیا ہے جینے کا حق دیا گیا اقلیتوں کو کہا گیا اپنے فیصلے خود کر لیں ان کی عبادت گاہوں میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے ان کا تحفظ کیا جائے گا اس تحفظ کے عوض وہ ایک ٹیکس ہم کو دیں گے یہ ہے اسلام کا وہ میساک جس نے اس ریاست کو پھر پھیلایا ہے آگے واخر الحمدللہ